حضرات میں سے کسی شخص نے یہ نہ کہا کہ مولانا ابو کلابا کے بارے میں جو نے جس کا حوالہ دیا ہے اس کی ساری عبادت سا پڑھوائے میں آپ نوانی پانے کے لیے تیار ہوں نومانی مر جائے گا ساری عبادت نہیں کرے گا یہ سین ہے جو ان لوگوں نے کیے جنہوں نے دورات میں انجیل میں تحریف کی آدھی بھارت پڑھ دی آدھی کر کے رکھ لی اب اس نے سمجھا بھی شاید یہ نہ دیکھیں گے چلو میرا الو سیدھا ہو جائے گا یہ دیکھیے میں آپ کو صحیح بات پڑھ کے سنانے لگا <تصفح> اردو رہتی اردو پڑھے سیدھا جگہ ٹھیک رہتا ہے الو سیدھا کرے گا پتہ لوں اچھا دیکھیے حضرات کے بارے میں انہوں نے ایک تاپی کے بارے میں کیسے غلط لما دیے آپ کو کیسا غلط تاثر دیا یہ دیکھیے کہتے ہیں امام الشہیر من علماء المال تم سی نفس سے ہی یہ نفت کھا گئے بات وہی ہوئی لا تک ابو لا تقرب کا ابو سلا وہاں تم سکارا والی بات ختم کر کے مالانا نمانی ماشاء اللہ اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ پکڑنا کہ میں نے بخاری نہیں پڑھائی ہائے ہائے آپ کا بخاری سے تعلق کیا ہے جی اب شیخ الحدیث کس معنی میں ہے آپ شاہر کس بات میں آپ کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں جب تک کہ آپ حنفی مقرر ہیں آپ کا کوئی تعلق نہ قرآن سے نہ حدیث سے کیوں مقد کے لیے کیا ہے کی ضرور مقدس تو ایک دن کی طرح ہوتا ہے اس, کو اس کے صرف امام کا قول کافی ہے اس کو امام کے قول کے لیے بس مل گیا جناب جاتے سکون اپنا اس کو کی کیا ضرورت ہے اور پھر مارانا مولانا نمانی کریں دیکھیے شہری گالنے کی کوشش نہ کریں میں کہوں کہ میں نے بھی بخاری پڑھا میں مسجد میں کھڑا ہو کے آپ کو کہتا ہوں اللہ کی مہربانی سے میں نے بخاری پڑھائی ہر فن ہر فن لیکن دیکھیے دوہرا نہیں جو آپ کو پڑھا ہے اللہ. یا اب جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ بھی دوہرا پڑھا ہوا ہوگا آپ کے مدرسے میں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو صحت عطا بنائے آپ کو دورے کی حیفیت دور ہو گئے آپ ایک ایک سال میں حدیث کی ایک ایک کتاب پڑھائیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی لیکن حضرت یہ ذاتی باتیں مولانا بڑی کیا لفظ کہوں اتنی ان کی طبیعت نازک ہے میں کوئی لفظ کہتا تو خورا کیا تو دفاور ہے جناب کیا کہ روزنے کی کوشش کرتے یہ <laughs> لفظ کیوں کہا مجھے یہ لفظ کیوں کہ بھائی اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے شیخ ہی منگا اپنی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے منہ سے اپنی تعریفیں اپنے منہ سے میں شیخ الحدیث ہوں میں شیخ التفی اب امام ابو حلیفہ پہ چلا کر گئے تھے تو مولانا کا پارا چڑھ گئے یہ کہتے تھے ہم نے ایسی حدیث کوئی پیش نہیں کی جس میں جناب امام ابو حلیفہ کا نام آئے تو اس پہ چلا آپ حنفی مذہب کے مکلت ہیں امام ابو حنیفہ کے آپ حنفی مذہب کے پابند ہیں تمہارا مذہب ہی یہ سکھاتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے کیوں اس لیے کہ جب سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے گی لوگوں کی نماز دیا ہوگی جب نماز آیا ہوگی لوگ بے دین ہوں گے ادرک میں کہتا ہوں ایمان ابو حنیفا ہے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے یہ سارے پاپڑ پیٹے اور کے رسول کی نماز کے سلسلے میں جو کچھ ان حضرات نے کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ میرے سامنے ایک ہنسی کی شکل میں موجود ہے اور یہ بات نئی نہیں ہے آپ نے آج نیا یہ مسئلہ نہیں کھڑا دیا پوفے والوں نے نبی کی نماز پہ اس سے پہلے بھی اعتراض کیا ہے اگر آپ کو محمد ماذا لك قلت عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله نہیں آتے تو اس کے تقریباً دیکار کے آپ لوگ میں نظامی صحیح کو اس لاکھ کے بارے کسی نے نہیں پڑھائے کہ اردو سیدھا کرنا اس کا میں اپنا نظر نکالنا اگر اگر دونوں جی ایک برادری سے اچھا کہ دونوں ہمارے یہاں ہیں ہم دونوں کی زبت کرتے ہیں آپ دو مناظر ہیں دو صدر اگر کسی مناظر کوئی ناشتہ کا بات ہو تو صدر اس کو تو دوسرا کو لگ نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے مینان سے محبت اور پیار سے ایک شریح مسئلہ ہے ہمیں حل کرنا ہے اور محبت پیاسی سے اور ختم تک ان شاء بہت سارے پیار سے مل کر جائیں گی آپس کے اندر دونوں کو زیادہ ہے کہ سنت کو لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنے اخلاق امیدہ کا ثبوت دیں اور عوام پر اچھا سا من بسم الرحیم وَإِذَا الْقُرْآنُ لَهُ لَا صدق اللہ علی محترم مکرم بزرگوں دوستوں عزیزوں اب تک جتنی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے اس میں میں نے اللہ پاک کی مقدس کتاب قرآن مجید و قرآن مجید سے و اضا قر القرآن آیت کریمہ پیش کی اور اس کا شان نظول اپنی طرف سے نہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی کی طرف سے گویا کہ اس آیت کا معنی میرا اپنا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا معنی بتایا ہوا وہ مانا یہ ہے کہ جب امام تمہارا پڑے تو تم چپ رہو یہ نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بات سند میں نے آپ کے سامنے پڑھی ابھی تک مولانا شمشاد سلفی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس کے برعکس انہوں نے ما پکڑو مات من القرآن آیت کریمہ پڑھی تھی اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی میں نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا اب بھی کرتا ہوں آئندہ بھی میرا مطالبہ رہے گا کہ صرف ایک حدیث پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اندر یہ ہو کہ فکر من القرآن کی تشریح نبی پاک نے یہ کی ہو بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ کسی صحابی سے ہی بار سند صحیح ثابت کر دو کہ پکر قرآن قرآن یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ پاک مقتدیوں کو حکم دے رہا ہے کہ مختیو تم امام کے پیچھے پاتے ضرور پڑا کرو یہ نہ اب تک وہ پیش کر سکے ہیں میں اب بھی مطالبہ کر رہا ہوں آئندہ بھی مطالبہ کروں گا اور انشاءاللہ اللہ یہ اس کا مقوم نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تشریح نبی پاک سے یا کسی صحابی سے بات سنت صحیح صحیح نہیں ثابت کر سکتی اس کے ساتھ انہوں نے جو مختلف قسم کے موضوع سے ہٹ کر گفتگو انہوں نے کی ہے میں اس کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا میں موضوع کے اندر رہ کر انشاءاللہ شاء قرآن پاک سے اور پیغمبر کریم کی احادیث سے آپ کے سامنے استدار پیش کروں گا میں نے اس کے بعد حدیث دو حدیثیں مسلم شریف سے پیش کی جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مخصوص طور پہ یہ سورت جس میں غیر علیہم آ رہا تھا یہ پڑھنے والا آدمی ایک ہوگا کاری ایک ہوگا اور دوسروں نے اس کو پڑھنا نہیں ہے ورنہ لفظ واحد کا ایک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہ فرماتے اس پر دو حدیثیں میں مسلم شریف سے پیش کر چکا ہوں اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سری نہیں سری اور کیا ہوتی اس میں بالکل صاحب وضاحت غیر المضوب علیم علیم کی آمین سے پہلے آمین سے پہلے اللہ کا پیارا پیغمبر فرماتا ہے آمین سے پہلے جو صورت ہے وہ صورت پڑھنے والا آدمی ایک ہوگا وہ ایک کون ہوگا پیغمبر کریم نے تذکرہ کیا امام کا وہ ایک امام فاتحہ پڑھنے والا ہوگا اور کچھ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا تم نے بعد میں آمین کھینچی جس کو حضرت صاحب آگے پھر کھچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آمین کا مسئلہ یہ حدیث ہے یہ پڑھیں گے مسئلے ہمارے ثابت ہوں گے حالانکہ وہاں پر لفظ جو حدیث کا میں نے پڑھا تھا اور جو مسلم شریف میں صاحب موجود ہے وہاں لفظ پکو لو آمین تم آمین کہو وہاں پر یہ کوئی ملتا کہ اونچی آواز سے تو امین کہتے تو ہم بھی ہیں وہاں پر اونچی آواز کا لفظ کوئی نہیں بلکہ اگر بخاری اور مسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں بتاتی ہیں جس طرح آگے نبی پاک فرماتے ہیں امام تمہارا کہ اللہ ربنا لکل حمد ربنا لکل ہم امام کہے سمے اللہ علم حمدہ مقتدیو تم کیا کہو ربانہ نقل ہم ان کی آواز سے کوئی کہنا ہے جس طرح تم نے وہ آہستہ کہنا ہے اور امام نے سمے اللہ علم حمدہ کہنا ہے اسی طرح امام نے ولیماری فاتحہ پڑھنی ہے تم نے نہیں پڑھنی تم نے آمین کہنی ہے جس طرح ربانہ نقل ہم آہستہ ہے اسی طرح آمین بھی آہستہ وہ ویسے چونکہ انہوں نے بات چھٹ بھی تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا تکرا کر دیا ورنہ میں بالکل موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا اس کے بعد انہوں نے حدیث پیش کی تھی حدیث تھی ایک جنہیں یہ بار بار کہتے ہیں میں نے اتنی حدیث صرف ایک حدیث حضرت رضی اللہ اور ہمیں ایک حدیث بھی کافی ہم پیغمبر کو ماننے والے ہیں لیکن ہو سکے میں نے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض یہ کیا تھا اس کے اندر ایک رابی ہے ابو کے لابا جس کے بارے میں بڑے انہوں نے فتوے مجھ پر لگا دیا وہ تعریف کیا کرتے تھے اس نے بھی تحریف کر دی بھلا کر دیا حالانکہ اگر وہاں پر لفظ ہوتا سکا کا اور میں سکا کا لفظ نہ پڑھتا اس کی میں تردید کرتا یہ توسیف کی میں نے جو بات کہی تھی وہ کہی تھی کہ وہ متلس ہے مجھ سے یہ پوچھ سکتے تھے یہ لکھا ہوا ہے تو میں ان کو بتاتا یہ لکھا ہوا ہے کہ اور میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہتا یہ میزان الامہ مانا ہوا امام اسماء دال کا امام وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی مدلس ہے پھر وہ فرماتے ہیں یہ مارے جائے گا لیکن یہ نہیں پڑھے گا پورا میں یہ پورا پڑھ رہا ہوں دیکھیے جس میں لفظ آ رہا ہے ابو کلابہ کے بارے میں امام شہیر من علماء تابین میں نے ابراز کیا, کیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں ہے. ہو کر بھی جو راوی مدلس ہو یہ قانون ہے مدلس ہو ان سے روایت کرے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی میں نے کہا تھا یہ راوی مدلس سے اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا اور یہ میرے پاس موجود ہے انہیں کی کتاب تائب کے طور پر پیش کر رہا ہوں خیر الکام اس کا سفا ہے اکاون صفا ہے اکاون اس کے اندر سا موجود ہے تدریس کے متعلق محقق مسئلہ یہی ہے کہ جس سے تدریس بقدر ثابت ہو اگر سکہ ہی کیوں نہ ہو جب تک سند میں ایسا لفظ نہ بولے جس سے سما کا پتا, پتا چلتا ہو اس وقت تک اس کی سند صحیح نہیں ہوتی اور یہ میرے پاس ہے تحقیق الکلام ان کی اس کے اندر سفا دو سو پندرہ پر موجود ہے کہ مدلس کا ان انا نام قبول ہوتا ہے مدلس رابی ہو ان سے روایت کرے اور وہاں بھی روایت ہے ان, ان سے ان سے روایت کرے تو وہ قابل قبول ہو نہیں ہوگی صرف ایک حدیث اب تک پیش کی اس کا میں نے جواب دیا اور میں نے جو حدیثیں اس کے علاوہ پیش کیے ہیں اب تک انہوں نے کوئی جواب اس کا کوئی نہیں دیا اور وہ جو کلابہ طرف جس پہ یہ بڑے برم ہوئی ہے اور حتا کہ ہمارے امام صاحب کی طرف جانے لگے میں نے بتایا تھا یہ جرا میں نہیں کر رہا نہ میں کرنا چاہتا ہوں میں جو بات کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں اصول حدیث کا قانون اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہوں گا انشاءاللہ میں دو حدیثیں پہلے پیش کر چکا ہوں مسلم شریف سے یہ میرے پاس ہے بخاری سے اس کا سفا ہے ایک سو آٹھ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسول صلی اللہ علیہ وسلم قالا آمین بخاری سیگا کون ازا تال امام تالل امام،, تال امام یہ غیر مغزوب علیہ کون پڑھے گا امام اور مختلف تم کیا کرو گے تم نے بھی یہ پڑھنا ہے نہ تم نے کیا کہنا سکول آمین تم نے آگے سے کیا کہہ دینا ہے آمین اور آمین اس طرح کہنا ہے جس طرح ربان ال ہم جس طرح وہ آئش اس طرح یہ آہستہ لیکن غیر مقصوب علیہ پڑے گا کون پیگمبر کریم فرماتے المام کون پڑے گا امام مختلف تم نے یہ صفا ایک سو آٹھ بخاری شریف صاف غیر مقصوب علیہ ایک سورئی داسی آئے تھے صاف سورہ فاتحہ کی سرحد بالکل صاف سری صحیح صحیح, صحیح, صحیح متصل مربوط حدیث ہے پیغمبر پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاف بتا رہی ہے کہ یہ فاطیہ امام پڑے گا مقتدی نہیں پڑے گا مقتدی نے کیا کہنا ہے آمین یہ میں پیش کر چکا ہوں حدیثیں تین اس کے بعد مسلم شریف اس کے بعد یہ میں پیش کر رہا ہوں مسلم شریف سفا ایک سو چوہتر ہے اس کا سفا ایک سو چوہتر حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالی انو کی حدیث اس کے اندر لفظ آ رہا ہے یہی جو لمبی روایت آتی ہے جس میں نئی بات فرماتے ہیں کہ امام کا فرمائے گا براترو جس کے آگے بعد سلیمان تینی کی طرف سے یہاں پر ایک سکھ راوی اس کی طرف سے امام مسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے جو استاد ہیں وہ جو آگے فرماتے ہیں صنعت کے اندر جمع کر رہے ہیں بس بلا خان رہی حضرات مولانا کی غلام کا اندازہ کمائی طے یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سور وادیا نہ یا مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پرنام ناجائز ہے میرے اللہ یہ لوگ اللہ کی مہربانی سے مجھے حسن سن ہے ان حضرات پہ کہ بڑے سمجھدار لوگ مولانا نعمانی میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں آپ ایک لفظ دکھا دیں حدیث کا جو مشروط ہے اس معاہدے میں کہ مفتی امام کے پیچھے سورہ پاسے نہ پڑے ان لفظوں سے آپ ایک حدیث دکھا دیں کیوں خام خاں آپ اپنے آنکھوں آپ پریشان کر رہے ہیں اور پھر آسان رکھ دیجیے جو آئے صاحب سے انہوں نے ان کا شام نظور پیش کیا میرے اللہ اب میں ذرا وہ عبادت پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں تو بچوں کی یہ کہ ایسا آدمی بات وہی ہے جو انہوں نے کہی کہ جی میں اصول حدیث سے پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی آپ اصول حدیث سے پوری عبادت پڑھ کے سنائیں ان کو بتائیں ترجمہ کہ ابو کو کتاب تابی ہے وہ تابعی کے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو دیکھ اس کے اوپر الگزام لگا رہے ہیں آپ میرے اللہ آپ تو جناب تابعیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم, وہ دی, تو مدلس ہے جی اپنی جان چاہیں بھائی یہ مدلس ہے اگر تو آپ لائیں وہ رہے جس میں ہوں, کہ بخش ہو کہ مفت بھی کے پیچھے سونے بھاگ نہ پڑے اور پھر اندازہ کیجئے جس راب کے ذریعے قرآن کا شاد پیش کیا جا رہا ہے ان کا آپ اندازہ کیجیے کہ وہ کون صاحب ہے تبھی ابو قرائب اب آپ اندازہ کیجیے ان کا وہ ہی بھی یہ دیکھیے اچھا وہ ان نے کہا کہ لہجہ حدیثوں پہ شاید کس کا ابو قرائب کا ابو میں بتا رہا ہوں ابو یہ ہے تہذیب الیکسال اور کتنے لوگوں نے کہا مہین نے کہا اس کی حدیث صحیح ہے اور دوسرے نے کہا کہ یہ سیکھا نہیں ابو آتم مسائل نے کہا کہ یہ ضعیف ہے اس کی حدیثیں کبھی نہیں ہوتی بخاری نے کہا کہ یہ منتل حدیث ہے اب آپ دیکھیے اسی طرح کہ یہ منتل حدیثیں بیان کیا کرتے ہیں اسی طرح جناب یہاں تک ہو گیا کہ ان کی حدیث جو ہے یا یہ جو کچھ بھی بیان کریں اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا اب اب آپ دیکھیے یہ میں نے آوازہ دیا دو سو اکتالیس چالیس ہے یہ سب ہمارے پاس بیروت کا ہے اب وہ برائے تھا نام ہے ابھی میرا بتا اچھا اب دیکھیے یہ دیکھیے حضرات گزارش یہ کہ ایک حدیث کسی ایک میں آ رہی ہے لیکن جناب کیا کہ مولانا کی بخرام کا اندازہ لگائیے اس کو جناب کیا کہا خاطہ طور پر ایمان کے چکر میں لگا ہے ابھی بخاری سے انہوں نے جو حوالہ پیش کیا سندر ضلع ملاحقہ کیجیے کہ ایمان بخاری زیادہ حدیث کو سمجھنے والے ہیں یا مولانا جو ماندی؟ اور وہ آدمی کہ جن کی نسبت ایمان اور وہ حدیفہ کی طرف جن کی کوئی کتاب خصوصاً وہ کتابیں جو ان کے درس میں دورے میں پڑھائی جاتی امام ابو حا کی ایک بھی کتاب حدیث کی نہیں آج تک جس امام کی تم تقریب کرتے ہو تمہیں اس کی حدیث کی کوئی کتاب پڑھانے کی توفیق نتیب نہیں تمہارے گھر میں ہے کچھ نہیں دوسرے لوگوں سے لے کے تم گزارا کرتے ہو اور نتیجہ اس کا یہ کہ تم دوسرے بزرگوں کے اوپر کیا کہنا کیا کہ نشر چلا اندازہ کیجئے بخاری کے حوالے سے جہاں سے انہوں نے ابھی وہ ربین پیش کی ہاں یہ دیکھیے کام کیا میرے پاس بخاری بابو جانل ماموں میں اللہ کی مہربانی سے باپ جو مناقب کیا ہے اس میں ہے کہ مفتی بلا کر آپ سے کہیں مابانا یہ ہے تو مولانا جناب اس کو لگا رہے گی مفتی کو صبح پاروا نہیں پہنچی چاہیے یہی شاید شاخلہ دیجیے آپ کرتے ہوں گے تالمیل کو بھی اسی طرح کا آپ درخت کہتے ہوں گے یہ دیکھ اس کیجیے اس میں کہاں لکھا ہے اس میں کہا لکھا ہے کہ مفت نہ پڑے آپ ٹیسٹ چلوا کے دیکھ لیں مولانا تھے مولانا نے کہا ہے کہ مفت بھی نہ پڑے وہ مولانا نمانی صاحب آپ کو ہو کیا گیا ہے آپ مجھے بخاری سے یہ نقط دکھا دے کہ مفت نہ پڑے چلو مسئلہ ختم اور ہمارا مطالبہ ہی کوئی نہیں دے بس تو شکر سب لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا جانا اور لوگ بچارے علماء کے احترام میں سن رہے ہیں لیکن میں تو خاموش نہیں رہ سکتا ہائے ہائے سارے لوگوں کے سامنے آپ آپ سے آمین بلند آواز سے کہنا شروع کر دیں اگر اس حدیث سے اگر بخاری کے اس حوالے سے آپ کو استطلاح کرنا چاہتے ہیں پہلے کہیں کہ مفتیوں کو بلند آباد سے آمین کہنی چاہیے اور اس کے بعد کہیں کہ سب لان نے یہ حدیث پیش کر دو آپ درخواست کریں ہم آپ کو اجازت دے دیں گے پھر بحث کریں گے کیوں اس لیے کہ میاں صاحب مولانا روانی صاحب آپ کا تو حدیث سے دامن بالکل خالی ہے یہاں تک کہ آپ کے جو ایمان ہیں بزرگ آپ ایمانداری سے فرمائی کیا ان کی حدیث کی کوئی کتاب دورے میں پڑھائی جاتی ہے جتنے یہاں پر بیٹھ رہے ہیں کوئی ایسی کتاب حدیث کی ایمان حدیفہ کی جو کسی دورے میں پڑھائے جاتے اور حضرات پھر دیکھیے جن جی. ایمام کے تکلیف کا پتا میں جو حدیث کی کتابیں دورے میں پڑھائی جاتی ہے ان میں ایک بھی حدیث ایمان حدیفہ کی نویت سے نہیں ہے پڑھاتے کیا ہوتے ہیں میں آج کل آتا ہوں کہ آپ اپنی بات جوجھ کر کے لوگوں کو منوانے کی کوشش نہ کریں آپ کا کیا تعلق ہے جی حدیث کے عمل اور پھر آپ بدیان بھی کریں ہمارے میں اور پھر بخاری میں بدیہانے کیا یہ بات نہیں مہارانا سازد صاحب اگر یہ بات نہیں ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں ماموں میں بھی تام پاب نہیں ہے اس کے تحت وہ حدیث نہیں ہے جو مولانا نوانی نے پیش کی ہے لو جنا مولانا نوانی جیتے ہم آپ آئے میرے اندر اتنا پورن اور پھر یہ کہ اس حدیث میں بھی کہیں پر یہ نمبر لیجیے تو مفت بھی نہ پڑے اور انہوں نے کہا आप एक द्वारा चलवा लेसला करने वाला आपको मानना पड़ेगा झूठ बोला और जरा सब लोगों के सामने झूठ बोलते आदमी फिर जाकर के बोलने दारा मेरे अंदर कितना झूठ बोले भाई आप इतना तो झूठ बोलें जिसमें आपको हजम हो जाए अब तो हम आपको झूठ हजम नहीं होने देंगे क्यों किस آپ کے پاس میں اپنا وہی مطالبہ بھیجنے لگا ہم نے پرانے بات کیا, پیش کی بات کیا صرف اس کی تاریخ ہم نے نحمد و رسول کریم اس دفعہ مولانا نے کمال کر دی جب خروج میں آج رہا تھا بات چل رہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی بیان کیا ہو رہا ہے ابو امیفا کی حدیث کی کتاب نہیں نہیں صاحب ہوں رہا ابو امیبا کی حدیث کی کتاب نہیں فی نہیں بات اب یہ ہو رہی ہے ابو امیفا کی حدیث کی کتاب ہے یا نہیں اور موضوع سے ہٹ کر انہوں نے وقت بتا دیا اور اگر یہ اگر یہ انہیں پتا ہوتا یہ اگر جانتے ہوتے کچھ حدیث کو ان کی ان کا مس ہوتا ذرا حدیث کے ساتھ تو یہ لفظ نہ کہتے دورے حدیث میں یا ان کے مدارت کے اندر ہی پڑھائی جاتی ہے محتاط محمد پڑھائی جاتی ہے کتاب السار محمد پڑھائی جاتی ہے کتاب لے بھی یوسف یہ شاگرد ہیں امام ابو حلیفا کے جنہوں نے امام ابو حلیفا کی احادیث کو جمع کیا جس طرح بخاری شریف میں بخاری کے شاگردوں میں یہ حدیثیں جمع کی ہیں بخاری کے شاہ گردوں نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں اسی طرح امام ابو الفا کے شاہ گردوں نے حدیثیں جمع کی ہیں ہماری حدیث کی کتابیں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن میں اگر ان باتوں پہ آ گیا جو آدمی تکلیف کو شیخ کرنے والا ہو اس کی حدیث کی کتاب حدیث کی کتاب اس سفائی ہستی پر بائی موجود رہی نہ بخاری ان کا نہ مسلم ان کا نہ ابو داود ان کا ان کا ہے کیا آپ حدیث کے پل کیا کرتے ہیں جب میں اس لیے کہہ رہا ہوں آئندہ اس قسم کے کلمات آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے موضوع کے اندر ہے انہوں نے ابو قریب ایک رابی جو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں نے جو شامی نزول پیش کیا تھا نا اس میں رابی ہے ابو قریب اس میں رابی ہے ابو قریب حضرت صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ جی ابو قریب کون سا ہے اور کون سا نہیں نہ ان کو پتہ نہ معاون کو پتہ ایک اور ابو قریب جو غریب ہے اس کو پیش کر رہے ہیں یہ ابو قریب یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے جی ہاں بتا رہا ہوں بالکل بتا جی ہاں